بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ذات ادلو قسم ہے مضبوط کلوں والے آسمان کی والیوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے شہید مشبو اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی اتل افحب الفد کے مارے گئے گڑھے والے گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی مال جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے وہم مالم یا سالون بلین شد اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے وما منهم ان يؤمنوا اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے ری جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے لہم جم تجری تحتی الفوز الکبیر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ہے بڑی کامیابی ان در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے انہو ہوا وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہ الفول اور وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے لیر عرش کا مالک ہے بزرگ و برتر ہے فعال لما يريد اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے ہل اچی سلجنو کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فر و سمود فرعون اور سمود کے لشکروں کی بل لدین تکری مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں من محیط حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے جی ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے فی لوح محفوظ اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے